أما بعضك أعوذ بالله إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله من المؤمنين أنفسهم من لا لهم إن لهم الجنة محترم بھائی اور دستعید میں نے پڑھی جس فرمایا کیا ہے یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین ہے ان کے نعت ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدے میں خرید رکھے ہیں خرید لیے اور یہ کردار کرتے ہیں اللہ کے راستے میں قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں تو مطلب کہتے ہیں کہ قتل ہوتے ہیں کہ پہلے نہیں لکھا گیا قتل کرتے ہیں تو پہلے لکھا گیا لڑنا ایسے ہے کہ دوسرے کو مارتے ہوئے اپنے بچاؤ کے بات کرتے ہوئے لڑنا ہے اور لڑتے لڑتے جو ہیں بعد میں جب پورا ہو جائے مر جائے تو شہید ہو جاتا ہے انہیں کہ کھڑا ہو جا نہیں کیا بس میں شہید ہونے کے لیے آیا ہوں یہ آج اور خود کچھ حملوں کے بارے میں جو بات آئی بڑے لمبی بات ہوئی پوری دنیا اسلام میں اور بحتیاط نگر والوں نے بھی بات کی بہت بہدا دین بہت بودے فتو اور بہت بہت ہی ترسیب ہے آواز آ رہی ہے ٹھیک جی جی آپ کو آواز آ رہی ہے انجل صاحب آواز آ رہی ہے پروفیسر صاحب آواز آ رہی ہے ٹھیک وہ مضمون سمجھ جاتا ہے دیکھ رہے سر سمجھ نہیں آ رہی جی آواز آ رہی ہے اور آواز کلیئر جی؟ نہیں ہے اس کی آپ اسپیڈ کم کریں کم کریں آپ جی کیسے محسوس ہوتا ہے بہتر محسوس ہے آپ جی تھوڑا سمجھا کریں گے آپ کیسے محسوس ہوتے ہیں ماشاء اللہ اس کا خاص اندازہ ہوتا ہے نا اس اندازے پر ہو جائے پھر تکلیف نہیں ہوتی وہ میں نے پڑھی کہ یقین اللہ تبارک و تعالی نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنن کے بدلے میں خرید رکھے ہیں اور ایس آیت میں خاص طور سے جن میں خریدنے کا جو ذریعہ ہے وہ کتاب کو کہا گیا ہے تو پورا واک میں جہاد کا لفظ اعلیٰ استعمال ہوا ہوا ہے اور جہاد میں پھر کتاب اعلیٰ استعمال ہوا ہوا ہے تو اس کی وجہ ہے کہ جہاد بہت وسیع مانوں کو لیا ہوا ہے اور کتاب جو ہے وہ صرف ایک شعبے کو لئے ہوا ہے لڑنا تو یہ جی اوقات لوگ کتاب کی آیتوں کو حدیثوں کو اور فضائل کو تصویر کرنے کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کس کا اتنا سواب ہے یا کتاب پڑھ لینے کے بارے میں تو وہ سواب کتاب کے بارے میں ہی ہے وہ دوسری چیز کے بارے میں نہیں ہے تو یقیناً جو کتاب ہے تو وہ شریعت کا مقصود نہیں ہے کہ مسلمان لڑتے پرے اور مارے اور قتل کریں اور کچھ تو خون کریں یہ شریعت کا مقصود نہیں ہے شریعت کا مقصود اصلاح امن و امان صلح آشتی عافیت اور آجزی اور خیرخائی ہمدردی اس کو پھیلانا ہے ساری دنیا میں ہماری شریعت کا مقصود جو ہے وہ صلح آشتی ہے امن و امان ہے تو آز و آفیت ہے ہمدردی خیرخائی ہے اس کو پھیلانا ہے لیکن جب بھی ہم دیال کی شریعت نازل ہوتی ہیں تو ایک تاغوتی اور جاہلیت کا اور باطل نظام چل رہا ہوتا ہے نچل انسانوں نے اپنے مفادات کی خاطر ایسی ترسیمیں بنائی ہوتی ہیں کہ دوسرے انسانوں کو کچل رہے ہوتے ہیں لہٰذا عدل انصاحب والا نظام آنے کو ہوتا ہے تو ان لوگوں کا خیال ہوتا ہے جب یہ عدل انصاف والا نظام آ تو ہمارا ظلم و دوان ہماری چوتراہٹ اور ہمارے مفادات اور نہ جو کچھ حاصل ہو رہا ہے یہ چیزیں تو چھن جائیں گی تو یہ پھر کھڑے ہوتے ہیں یہاں تک کہ یہ نظام حق کے ساتھ ٹکرانے کے لیے لڑنے تک کے لیے آگے بڑھتے ہیں باغ میں قائد تھے کہ جب ابو اجرال نے کفار کا لشکر روانہ کیا بدل کے موقع پر تو ان کو لے کر بیدلدہ بیدلدہ شریف آیا, آیا. اور کہا یا اللہ اگر یہ حق نہیں ہے جس پر ہم جا رہے ہیں تو ہم پھر علینا ہجارتن اوے تناب علیم یا اللہ ہم پر پتھر برسا یا ہم پر دردناک درد درد درد درد عذاب لیا تو یا تو اتنا شور تھا اس پہ اتنا یقین تھا کہ میں حق پر ہوں اور یہ اتنا خبیص اور اتنا خوراک تھا کہ بطور اسٹنٹ کے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لئے اس نے بیت اللہ شریف پر کھڑے ہو کر کہا کہ ان کا مرال آئی ہو جس طرح فوج والے مرال آئی کرتے ہیں نا ان کا حوصلہ بلند ہو کہ حق پر میں ہوں اور تھا اتنا خبیز اور خوراک ایک یہ واقعہ ہے اس موقع پر اس کو بزیان نے کہا کہ کیا یہ حق نہیں ہے وہ واقعہ اس طرح ہے کہ رات کی تاریخی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں تاجد کی نماز پڑھتے تھے اور اس میں قرآن پڑھتے تھے اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ حق ہدایت آسمانی کتاب ہونے کے علاوہ اس کا ادبی معیار ادبی مقام ادبی چاشنی اس کی ہے کہ عربی جاننے والا کوئی آدمی یادو کی باریکیوں کو اس کے مزوں کو جانتا ہو تو اس کو سنیں تو سنتا ہی جاتا ہے اور وہ دل چاہتا ہے کہ اس کو سنتا ہی جائے اور اس کا سننا من نہ کرے اتنی چاچنی کشش اس میں تو رات کو ابو زفیان آیا اور دیکھا ابو بجھال بیٹھا ہوا ہے اور اب تک دوسرا کوئی سردار ہے رزن اخرس بن سرے کے یہ آگے تو, کہا تو کیوں آیا ہے تو اس نے کہا تو کیوں آیا ہے نے کہا تو کیوں آیا ہے اب آگے جواب بھی نہیں دیتے تو آخر ایک نے کہا کہ کہو نا یہ قرآن سننے آئے ہیں اس اطلاع اس کی تلاوت جو سننے کے لیے آئے. تم نے کہا میں گائے وعدہ کرو کہ کل نہیں آئیں گے تینوں نے وعدہ کھولو قرار کیا چلے گئے جب کس طرح کو وقت آیا تو تینوں اپنی اپنی جگہ پر اس کلام کو سننے کے لیے بے قرار ہوئے دوسرا تو بڑا سا قرضی سردار ہے جو بات کہتا ہے اس پر جمع ہوتا ہے بڑا ہٹ کا پکا ہے ضد کا بڑا وہ ہے پابند ہے ہٹ کا پکا اردو کا محاورہ ہے یعنی کا پابند جو بات کے اس پر جمع ہوا پیسے تو کبھی نہیں آنا تو میں کیوں ہوں یہ کیا سننے کے لیے تو اتنی دیر میں اب جھال بھی آ گیا آخر الدین سریخ بھی آ گیا پھر ایک دوسرے کو بڑا بھلا کہا لان تن کیا پھر وعدہ وعید کر کے پول قرار کر کے چلے گئے تیسری دار پھر بےقرار ہوئے پھر آئے پھر سیز جمع ہوئے اور ایک دوسرے کے سامنے شرمندہ ہوا اور آگے چوتھے دن صبح ابو اس جان جے اجال کے پاس آیا اسے کہا کیا جی اس بات کو بتاؤ کہ حق پر نہیں ہے تو اسے کہا بیٹھو بات سنو ہم ہیں بنی امیہ یہ ہے بنی بنی ہاشم یہ آجیوں کو مفت کھانا کھلاتے تھے ہم بھی کھانا کھلاتے تھے یہ مفت پانی پلاتے تھے ہم بھی پانی پلاتے تھے کسی میدان میں یہ کارنامے انہوں نے کیے ہیں ہم نے بھی کئے ہیں جی بنی ہاشم ہم سارے نہیں پڑھ سکے آپ بتا جبکہ وہ کہتے ہیں ہمارے کہ درمیان ایک پیغمبر آ گیا ہے تو ہم اس کے مقابلے کا پیغمبر کہاں سے لائیں لہذا ہم اس کو کبھی نہیں مانیں گے یہ محققین سویا کہتے ہیں کہ عمر فاروق عدل نے مخالفت کی لیکن اس نے حق سمجھ کر رکھی اس لیے جب اس نے بیان اور بھائی کو بٹائی کی اور کہا تم بدین ہو گئے ہو انہیں یعنی اچھا دین کو چھو کر خراب دین میں چلے گئے ہو, یعنی اس کو, ان کو اس بات کی تسلی تھی کہ یہ دین دوست نہیں ہے اور میرا دین درست ہے وہ اس پر سٹینڈ لے کر ضرور رہے تھے اور ابو جار جو تھا یہ خدیش تھا یہ حق کو جاننے کے باوجود اپنی چوداہٹ اور سرداری کے لیے لڑ رہا تھا کہ جب یہ حق نظریہ آ گیا تو پھر تو, ابو جال, پھر تو اس کا نام تھا عمر ابو الحکم اتنا بڑا سردار تھا کہ اس کو ابو الحکم حکمتوں کا باپ کہتے تھے عمر دو عمر تھے عمر ابن الخطاب اور عمر عبد الحکم یہ قریش میں دو سردار تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اسلام کو قوت دے احد العمر دو عمروں میں سے کسی ایک ذریعے سے, سے کہ یا اللہ ان عمروں میں سے کسی عمر کے ذریعے سے اسلام کو تقریر دیکھا ہوں کہ اتنے زبردست دونوں آدمی تھے جن میں سے کوئی اگر آ جاتا تو یہ ایک بہت بڑی تائید اللہ تبارک غرض حاصل ہونی تھی عمر خطاب عمر بن خطاب عمر بن خطاب کہتے تھے اس کو عمر ابو الحکم کنیت کے ساتھ اعزاز کے ساتھ حکمتوں کا باپ مگر اس کی ساری حکمت اور دانائی سرس پر ختم ہوئی کہ میری سرداری باقی رہے میری چوداہٹ باقی رہے تو اس بائرس کو پھر ابو جہل کہا گیا مداح کی بعد یہ نئی تعمیر ہو رہی تھی ہونے سے پہلے سن پچہتر تک مکہ مکرما کی جو لٹریریاں تھیں یہ اس جگہ پر تھی ابوجہ ہل کا گھر ہوتا تھا ابو جہل کے گھر والا محلہ جو تھا یہ مکہ مکرما کی لرٹریاں تھیں اب تو تعمیریں بہت توسیع ہو گئی باوجود اپنی خبر رکھے اور بد باتمی کی اور خباست کے اس نے لشکر کو کھڑا کیا ہے وہاں پر کہ یا اللہ اگر ہم بھاگ پر نہیں ہیں تو ہم پر پتھر برسا اور ہم پر آزاد لیا لشکر کا برال ہی کرنے کے لیے اس کو حوصلہ دینے کے لیے اور جس وقت اس کو بدر کے میدان میں ماؤز اور معاوضہ عنما نے اس کی ٹانگے کاٹ کے زمین پر گرایا ہے تو چھوٹے بچے تھے ان میں سے ایک کو تو وہیں شہید کر دیا گیا اور ایک کے کدے پر تلوار لگی اور وہ وہاں سے لدا ہوا لیکن ہاتھ اس کا کاٹا گیا پورا کدے سے اور اب اب لڑ جنگ شروع ہوئی ہے ابو اجال سڑپتا ہوا پڑا ہوا تھا کہ عبد اللہ بن مسعود اللہ نے آیا انہوں نے دیکھا اور اس کے سینے پر چڑھے اس کا نیم کی حالت تھی اس نے کہا کہ کون ہے تو میں نے کہا میں عبداللہ بن مسعود ہوں وہ میں مابت کا محبت تھا کوئی فلانے کا غلام کہ تیرے تو آج بڑی شانیں ہیں کہ غلام ہوتے ہوئے اور چرواہ ہوتے ہوئے تو آج سردار کے سنیے پر چڑھ کر بیٹھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا میں تیری گردن کاٹنے والا ہوں تو اس نے کہا میری گردن گرندیگی سے کاٹنا کہ میرا سر سردار کا سر معلوم ہو گردن والا سردار کا سر معلوم ہو تو حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا فرعون جو تھا وہ فرعون موسا سے بھی سخت تھا کہ فرونے موسا نے تو موت کے وقت کہا ہے کہ آمن تو موسا و ہاروں کہ میں موسا ہاروں کہ رب پر ایمان لے آیا لیکن میرا فرعون جو سخت مرتے وقت بھی کہا ہے تو میری غزل گونچی کاٹو تاکہ سردار کی گردن نظر آئے وہ اس سرداری اتنی باطن میں گھسی ہوئی تھی سرداری کا خبر اتنا باطن میں گھسا ہوا تھا کہ جان دیتے وقت بھی اس کو ندامت نہ ہوئی اور شرمندگی نہ ہوئی حق اس پر واضح نہ ہوا اس کا نام ابوجال رکھا گیا ہے تو مضمون کے زمر میں کیا بات آخری عرض ہوئی تھی اختلون ایرکترون کے سلسلے میں تو خا جو یہ جو شعبہ ہے قتال کا اس کو باقی جہاد سے علی کر کے بیان ہوا کیا گیا ہے تاکہ واضح ہو کہ جہاد کا کیا مفہوم ہے قتال کا کیا مفہوم ہے تجیاد تو, تو ساری جدوجہد ساری کوششیں جو علیہ الحمت اللہ اور دین کے فروغ کے لیے کی جائیں گی وہ جہاد کہلائیں گی اور اس میں سے خاص طور پر لڑنا جو ہے جس میں جان دینا قتل ہونا قتل کرنا جو ہے یہ کتاب ہے ہاں اور بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا بنیادی مقصد مارنا قتل کرنا قتل ہونا اور لڑنا یہ نہیں ہے صلح سلواشتی امن و امان ہے خدمت, خدمت خدمت و حافت ہے تواز اور عاضی ہے رحمدلی اور خرخائی ہے یہ ہمارے مقاصد ہیں اس کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے اس کو آگے پھیلانا ہے اور ہمارے یہ پرمن ہے ہم اس کو پرمن جدات کے طور پر لے کر آگے بڑھیں گے تیرہ سال مکم کرما کے جو ہیں اس میں باجودی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی بھی قریشی تھے اسی قوم کے تھے اصل والے تھے لڑ سکتے تھے لیکن تیرہ سال تک یہ حکم رہا ہے کپو عہدی کم باقی مسلح مکی آئے تھے کفو عیدم باقی مسلح اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھو اور نماز قائم کرو ترمن دہر جدوجہد کرنے کا کہا گیا تھا اور جائے جہاد کے ویرہ جواہد نازل ہوئی ہے یہ مکی آئے ہے جن کے ساتھ جہادِ کبیر کیے جی آج جب نازل ہوتی تھی اسی وقت سے صحابہ اکرام عمل شروع کرتے تھے اور اس میں جہادِ کبیر کو غم ہوا ہے اور صحابہ اکرام نے جو ہے تو اس پر عمل نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سے باہر لڑنا نہیں تھا یہ کون سا جہادِ جا کبیر کے سی کو کہا گیا ہے کہ دعوت اللہ کو جہادِ کبیر کہا گیا ہے تو قرآن پاک کی دعوت کو لے کر اس کو پرمن طریقے سے آگے بڑھاتے ہوئے لوگوں کو اس طرح بلاتے ہوئے دلائل دیتے ہوئے سمجھاتے ہوئے حق کو واضح کرتے ہوئے ان کو اس کی طرف بلایا جائے ان پر واضح کیا جائے کہ کامیابی اس میں ہے فلاح اس میں ہے جو آخر کی طرف جا رہے ہو یا دوست کی ہوناکیاں ہیں جنرل کی رہنائیاں ہیں اس کی خبر دی جائے اس بات کو جہادی کبیر کہا گیا ہے پلان پاک اسلام میں اور اس کے بعد دوسرا مقصد ہمارا جو ہے وہ تربیت نفس ہے کہ انسانوں کی ایسی تربیت کی جائے کہ ان میں غمخاری خیرخائی امدردی خدمت خل ان میں حاضری اور اخلاق اور یہ چیزیں پیدا ہوں وہ اہم کوشش ہماری اس پر ہے یہ بھی پرمن جد ہے ہماری اور عدم تشدد کے اصول کے تحت ہے دیکھو میں نے وہ مضمون یہاں سے بدلا تھا جس کو میں آپ سے مدد کر رہا تھا کہ امبیال مسلاذان کے آنے سے پہلے ایک باطل نظام ایک جائلی نظام چل رہا ہوتا ہے جس بچے میں چند انسانوں نے اپنے مفادات کی خاطر سارے انسانوں کو یغمال بنایا ہوا ہوتا ہے اور کچھ تو خون کر کے انسانوں کو دبا کر اپنے مقاصد کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ جب انصاف اور امن و امان صلاح واشتی خیرخائی اور ہمدردی اور خدمت خلق کا الزام آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو ان کو بےخطرہ درپیش ہوتا ہے کہ اس کے آنے سے تو پھر ہمارا سارا سلسلہ ٹوٹ جائے گا آج کے ملزم کے زوال کے بعد امریکہ کمر باندھ کر اسلام کے خلاف کیوں کھڑا ہوا تو اس کے دانشوروں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ نظریے کے مقابلے میں نظریہ آیا کرتا ہے تو کمنگ کم کا نظریہ ٹوٹ جانے کے بعد اس کے بعد زبردست عصری قوت تھی آپ وہ کون سی چیز ہے کہ جو مستقبل میں وہ کون سا کلچر ہے وہ کون سی تہذیب ہے جس جا کر ٹکرانا ہے ہم سے تو اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ اسلام ہی ہے بتفاق کی بات جو امریکی قوم کی بدقسمتی کہ ان کو تیل کے تاجر بطور لیڈروں کے مل گئے اور انہیں سارے امریکی کے وسائل کو جھونک کر اور انسانوں کو کشت خون کر کے اور اپنی قوم کا کشت خون کر کے اور تیل کے وسائل تک پہنچنے کی اور دکان سے مکانے کی کوشش شروع کر دی آ دنیا اسلام دکھری ہوئی الادا اللہ ہوئے ہوئے نہ اپنے وسائل کو جمع کر سکیں نہ جمع ہو کر بیٹھ سکے ہیں اور نہ کوئی ہمت سے بات کر سکیں جان ہی نہیں ہے اقبال نے کہا میں تم ہو نہ سارا تو یہ مسلمان جسے دیکھ کے شرمائیں یہود دیکھتے ہیں مگر تم بہتر تم ہو سارا دیکھتے میں تم اگر عیسائی نظر آتے ہو ہوتے ہو تو تمدن تم میں ہلود ریڈ سین ویسے آتے گو ہندو ہو یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں ضرور اور یہ مسلمان بھی شرم آ جائے بگرا نے کھائے گلا جفائے وفا نما کہ حرم کو ہے حرم سے ہے کسی بدھ کا دے میں بیاں کروں تو سنم بھی کہہ دے ہری ہری وہ وفا بظاہر یہ اسلام سے وفا کرنا چاہتا ہے لیکن اکیلے حقیقت میں ہے اس کی جفا وفا نماز جفا کر رہا ہے اسلام کے ساتھ اور ایسنی کر رہا ہے کہ کسی بدخانے میں اس کو بیان کر دیا جائے تو بدھ جو ہے پکار اٹھے گے کہ اللہ کی پناہ ہری ہری اسلام کہتے ہیں مغیر اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ تو ہندی میں ہندوستان میں کہتے ہیں ہری ہری خدا کے لیے بخشو خدا کے لیے بخشو تو ان کے بدھ جو ہے انسانوں کو چھوڑا بھس اس بات کو کہنے لگیں گے ہری ہری کہنے لگیں گے ہمارے اس رویے پر تو کیا آپ کے دانشور کیا آپ کے عوام کیا آپ کے لیڈر کیا آپ کی عسکری کیا آپ کے کون سارے کے سارے یورپ کی تعزیب مرنگے ہوئے ان کے اخلاق کو لیے ہوئے جیسے وہ شراب پیتے پیتا ہے تراب پیتے ہیں جیسے اس کی گندی زندگی سے تیاری گندی جیسے یہ وہ کھاتا ہے گھم کھاتا ہے تو تیرے اندرو غیرتر اجرت وہ کیسے آ سکتی وہ درا نہیں باندھنے کا تو یہ خاص میں ہے اگر شرر تو خیال فکرو گنا نہ کر کہ جہاں میں نانے شہر پر ہمدار قوتیں حیدری کہ تیری خاک میں ایمان کے شخص چنگاری اور شرارہ ہو سفر تنگستی کا اور غنی ہونے کا ماندار ہونے کا تندرست نہیں اس کا کوئی گلا نہ کرے اس کے غلط کی ضرورت نہیں کہا کہ اس دنیا میں وہ جو کی روٹ, روٹی کھانے والا تھا اس کے بازو میں قوت حیدری تھی اللہ تعتن تو جو کی روٹی کھا کر قوتِ حیدری کا مظاہرہ کرنے والا تھا اگر علی فرماتے ہیں کہ میدان میں ساری زندگی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں کسی کے مقابلے میں آیا ہوں اور اس کو میں نے شکست میں دی جو جنگ ہے اس کی خیبر کی تو خیبر میں مشہور پہلوان نکلا خیبر والوں کا مراپس کا نام تھا تو عربوں میں یہ طریقہ ہوتا کہ پہلے آ کر فل بدیش شاعر ہوتے تھے اور جب آدمی جگو جدال کے جوش میں ہو یا عشق و محبت کے سوز میں ہو تو اس وقت شعر زبان پر جاری ہوتا ہے پھر وہ شاہ شہر پڑا کرتے تھے تو اس نے آ کر اس نے کہا کہ میں میدان میں آیا ہوں اور میں وہ ہوں کہ اس کا نام مرحب رکھا گیا ہے عربی کے شاعر ہیں اور اس نے آ کے اپنے تعریف بیان کی تو الطلیہ جب باقی ہوئے تم نے اشار پڑے کہ میں وہ ہوں تو اس کا نام جس کی ماں نے حیدر رکھا تھا کہ جس کپڑے میں ان کو باندھ کر لادتے تھے تو یہ لات مار کے اس کو پھاڑ دیتے حیدر فاڑنے والا تو یہ کپڑے کو پھاڑنے والا بچے کے طور پر اس وقت یہی حالات تھے بچپن کے تو وہ کہتے کہ جس وقت آگے بڑھے دو دو ہاتھ جو ہوا ہے تو مر اب زمین بہت سب وہی جو خندے کی لڑائی ہے خندے کی لڑائی میں ماسرا ہوا اور خندے کدی ہوئی ہے تو ہمر وہ دیکھ تھا کار کا پہلوان تھا تو بڑا تنگ ہوا کیونکہ کہ جو آدمی جنگجو ہوتا ہے اس کا مشورہ ہوتا ہے دو دو ہاتھ کرنا لڑنا مزات ہے اس میں تو بڑا تنگ ہوا اس نے گھوڑا دہایا اگر کھنڈک چوڑی تھی تو اگر رتنا بڑا شاسوار تھا اور رتنا کا گھوڑا زوردار تھا کہ اسے چھلانگ ماری اور خندق پار کر کے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس نے وہاں پر کھڑے ہو گئے کہ حال میں مبارز ہے تم نے کوئی مائی کلال کوئی جوان جو مقابلے میں آئے آپ صاحب کرام کہیے ہار کہ کے فاقے ففاقوں کے حالات تندرستی مشکلات پڑا وزن میں مہاجر پڑے ہوئے بدن کمزور ہوئے ہوئے کوئی نہیں بولا جی حضرت علی اللہ اٹھے یار حضور صلی اللہ علیہ سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت آج وہاں بیٹھ کر پھر اس دوسری بار پھر ڈکارا بھینسے کی طرح حل میں مبارز پھر کوئی نہیں اٹھا جی پھر رضا تلی اٹھے تھوڑے نے فرمایا بیٹھ کے تیسری بار پھر امر ابد جو تھا اس کے بارے میں لوگ مشہور ایک سو آدمیوں کے ساتھ اکیلا لڑتا ہے اکیلا ایک سو آدمی کے مقابلے میں لڑ سکتا ہے تیسری بار پھر کوئی نہیں گیا تو پھر رضا تعلی اٹھے تو آج ہم جاؤ اجازت دی جب صاحب نے کچھ کہا ہو بھتیجے بائیس سال ان امراؤ جو بائیس سال کے بیچ میں ہو تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سنو اس بات کو جاؤ بھتیجے جاؤ جاؤ تو جب بڑے شبقوں سے بات کرتے ہیں ارب نا تو بھتیجا کہا کرتے ہیں جاؤ بھتیجے تیرے خون سے میں اپنی تلوار کو لنگنا نہیں چاہتا حضرت عید عدل نے کہ میں اپنی تلوار سے تیرے خون کو رنگنا چاہتا ہوں غصہ آیا اس نے وار کیا جو جنگ شروع ہوئی تو اتنی گرد اٹھی دونوں آدھی بیچ میں چھپ گئے کوئی پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا میں یہاں تک جس بار اس سے تلوار ماری حضرت نے آ کے ڈھال پکڑی تو اس نے ڈال کاٹی آپ ایسا زوردار جس وقت رضی اللہ نے تلوار ماری تو اس کے سر کو کھود کو کاٹا سر کو, کو کاٹا اور بدن کے دو ٹکڑے کر کے گرایا جب انہوں نے نعر تقریر اللہ اکبر کہا تو تب پتہ چلا کہ بس اللہ کے شہر جو ہے تو کامیاب ہو گیا یہ ایک خدا میں پڑا کبڑا کاغذ سامنے نہیں آیا مزہ لائے بھی ولغورائے صلی اللہ وہ عجائب و غائب کا مظر اللہ کا شعر اور جو غالب آنے والا اپنی خلافت کے زمانے میں ایک دن اردری میں بیٹھے ہوئے ہیں تم نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بتاؤ صاحب گرام میں سب سے بہادر کون تھا تم نے کہا میرے ممی نہ ہی بادر رہے تو پوچھا پوچھا سب جب گا تم نے گا کے اللہ کا فضل ہے میں جس جگہ بھی لڑا ہوں کسی جگہ میں نے شکست نہیں کھائیے میں غالب آیا ہوں لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ مجھ سے بہادر آدمی جو صحابہ ایک میں تھا وہ بکر صدیق تھا اور واقعی وہ جبنے کی اور سٹینڈ لینے کی اور بات کو آگے بڑھانے کی جتنی قوت بکر صدیق رضی دلہ کی ہے کبھی موقع ملا تو میں آپ کے یہاں بیان کروں گا ان وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہونے کی مثال نے کہا جس وقت کے بدر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ ان کا کون گارڈ ہوگا تو یہ دوست سب کو اندازہ تھا کہ ان کی بھارت کے لیے کھڑا ہونا جو ہے تو یہ سارے ایک لال لشکر کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے کہ دوست آدر کوئی تیار نہیں ہوا تھا پھر اکیلے ہوئے بکر تیار ہوئے تھا. تجے جی اس کو ہم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا صاحب اکرام کی شان ہے جہاں گرو جہاں بانو جہاں دارو جہاں آ بانگی رہا باقی براہ کو پڑھے تھا میں پچاس سال پہلے پینتالیس سال پہلے, پہلے, پہلے پڑھی ہے جی جب تک یاد ہے کیونکہ جی. اس میں سوز و اداس ہے یش و خروش ہے یشک و محبت ہے آج سے قلام عزیز کی تصویر کی اس اللہ تبارک سلام علیہ کی توسیع کے فرمائے